الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسحبه ومن اقتذى بهديه فاستنى بسنته فصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللہ حری حل او اوکھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات سامعین آج کا موضوع آپ نے سن لیا ہے شہید فی بید اللہ کی حقیقت ہمارے ماہد کی ایک کمیٹی ہے جو اس پروگرام کے موضوع طے کرتی ہے اور جہاں تک میں نے غور کیا اس موضوع کے انتخاب کی وجوہات ہو سکتی ہیں بنیادی وجہ یہی ہے کہ لفظ شہید کے استعمال میں کافی حد تک گلو بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا استعمال ایک بڑے مبارغے کے ساتھ کیا جا رہا ہے حالانکہ شہید یا شہادت ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی اونچا منصب ہے قرآن پاک نے جو ترتیب ذکر کی ہے تو اس دنیا میں پہلا مقام انبیاء کا ہے دوسرا صدیقین کا اور تیسرا شہادہ کا اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں جس قدر یہ لفظ محترم ہے اسی قدر اس کا استعمال انتہائی گھٹیا طریقے سے ہو رہا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا یہ ملک مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کا مرقع ہے تو پاکستان کی سیاسی بساط پر ہمیں کوئی رجل رشید نظر نہیں آتا اور اگر کسی سیاسی ورکر کی موت واقع ہوتی ہے یا وہ قتل کر دیا جاتا ہے اسے مستقل شہید کا لقب وہ جماعت دے دیتی ہے اسی طرح بہت سی مذہبی اور جہادی تنظیمیں ہیں جن کے افراد اگر کسی لڑائی میں یا کسی مارکے میں اپنی موت یا اپنے انجام تک پہنچتے ہیں وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے اسے بلا استثنا شہید کا لقب دے دیا جاتا ہے کچھ عرصہ قبل میں سندھ کے علاقے میں تھا میٹھی یہ تھرپارکر کا مرکزی شہر ہے اس میں ایک دیوار پر ایک سیاسی اور لسانی تنظیم کا مطالبہ درج تھا کہ فلاں شہید فلاں شہید اور فلاں شہید کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور تینوں ہندو تھے تینوں نام ہندو تھے اس سے بڑھ کر کیا ناخدری ہو سکتی ہے اس عظیم لفظ کی اور پھر شہید مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے فلاں شہید امن ہے فلاں شہید جمہوریت ہے اور فلاں کسی اور معنی میں شہید ہے یہ جو خالص دینی اور محترم اصطلاح ہے اس کا شریعت میں کیا مقام شہادت کیا ہے شہید کون ہے اور دین اسلام نے اس طرح شہید کا تعارف کرایا ہے لگتا ہے کہ لوگ ان تمام باتوں کو فراموش کر چکے بس سیاسی لسانی مذہبی نعرے ہیں اور اپنے اپنے بندوں کو بری طرح ایک بڑے بھونڈے انداز میں شہید کہا جا رہا ہے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہیں ہماری جماعت سے ان کا تعلق مگر ان کو سیاسی ذوق میں حاصل ہے اپنے مفادات کے تحت کم از کم ایک شخص کو تو میں جانتا ہوں جو ایک ایسے شخص کی تعزیت ہی اجلاس میں شریک تھا جو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کا تعلق اس جماعت سے ہے جو صحابہ کی گستاد ہے جو صحابہ پر تبرا کرتی جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ سے غلطی ہو سکتی جس کا عقیدہ ہے کہ جبریل امین وہی تو علی کے پاس لائے تھے غلطی سے محمد کے پاس چلے گئے صلح صلح اس مقتول کو شہید کہا تھا نہ صرف یہ کہ اتنا بلکہ یہ اقرار و اعتراف بھی کیا کہ ہم اس شہید کے مشن کو زندہ رکھیں اس سے بڑی مثال ہو سکتی ہے بے قدری اور ناقدری اتنا محدرم لفظ اور اس طرح اس کا پوری طرح استعمال کیا جا رہا ہے شہید کیا ہے شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں کہ باب شاہد یا شہید اس سے فعیل کے وزن پر شہید صفت مشبہ کا سیدھا اور شاہدہ یشہد اس کے کئی معنی شاہدہ بائنا نظر دیکھنا مشاہدہ کرنا آپ کہتے نا فلان چیز کا مشاہدہ کیا یعنی اس کو دیکھا اور شاہدہ کا معنی گواہی دینا بھی یعنی شہید میں یہ دو معنی پائے جاتے ہیں دیکھنے کا معنی اور گواہی دینے کا معنی تو شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنی شہادت سے قبل جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے ہیں مشاہدہ کر لیتے یہ شہید مشاہدہ سے اور یہ بات بےحمل اسلام کی حدیث سے ماحول ہے لہید صد و خسال ایک شہید انسان کے اللہ کے ہاں چھ خصائل ہیں چھ اللہ تعالیٰ ایک شہید انسان کو چھ فضائل اور چھ مناخب ادا فرماتا ہے یو غفر و لہول نمبر ایک اسے شہادت کے پہلے ہی لمحے معاف کر دیا جاتا شہید ہوتے ہی وہ معاف کر دیا جاتا نمبر دو وہ ذرا مقاعدہ ہو اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ یہ جیسے حرام بن ملحان کا واقعہ آتا عنہ وہ اپنی قوم کو امیر اسلام کا پیغام دینے لگے تو کسی ظالم نے پیچھے سے نیدا مار دیا اور وہ شہید ہو کر گرنے لگے اور گرتے گرتے کیا فرمایا فض تو رب الخان مجھے قسم ہے ربی کی میں کامیاب ہو گیا بظاہر موت ہے اپنے گھر باہر سے دور مگر اس کو کامیابی قرار دے رہا ہاں نے اس پر لکھا ہے کہ وہ تو آخر میں کلمہ پڑھتے اور یہ نبیر اسلام کی تعلیم اور تحریر بھی ہے لیکن بے ساختہ کہنا کہ میں کامیاب ہو گیا لگتا کہ اس حدیث کے مطابق اللہ رب العزت نے انہیں جنت میں ان کا ٹھکانہ دکھا دی کہ بے ساختہ بھی جملہ کہے گا یہ کہ دو اعزاز ایک شہید کے لیے اور تیسرا کیا ہے امن امن الفضا الکبر اور اس سے قبر جو من عذاب القبر اسے قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا شہید کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا اور چوتھا اعزاز کیا ہے وہ یہ من امن الاکبر اور جو فضا اکبر ہے قیامت کی جو سب سے بڑی گھبراہٹ اس سے یہ محفوظ رہے گا اس پر وہ گھبراہٹ تاری نہیں ہوگی جو بڑے بڑے پرہیزگاروں پر تاریخ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دے گا اور ویوز اور اللہ سے ہی ویوز اور الارا ہی تاج الوقار ہے اس کے سر پہ عزت و بقار کا تاج سجایا جائے گا کچھ عمل ایسے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میدان معاشر ہی میں ان اعمال کے ثمرات بندوں پر نمایاں ہو تاکہ پوری دنیا پہچان لیے کون لوگ شہید کا مقام کیا ہے کہ اللہ تعالی معاشرے کے میدان میں اس کے اثروں پہ تاج سجائے گا اللہ اللہ خیر عمر دنیا کو معافی جس کا ایک ایک موتی پوری دنیا سے قیمتی ہو ایسا تاج ہو دور سے لوگ دیکھیں گے پہچانیں گے یہ شہید ہے بعض لوگوں کی پہچان کیا ہے جو لوگ نمازوں کا خوب اہتمام کرتے خوب اہتمام کرتے ہیں یا تو نہیں ہو بل قیامت غرم حج علی نے بول دو میری امت قیامت کے دن آئے گی اور ان کے وضو کے آدھا چمک رہے ہوں دور سے شعٹ رہی ہوں گی ان کے آدائے وضو سے اور لوگ پہچان لیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو خوب نمازوں کی حفاظت کرتے تھے اور نمازوں کی پابندی کرتے تھے جن کے دلوں میں نماز کی محبت تھی جیسے روزے دار جن کو روزے سے محبت ہے اللہ تعالی میدان معاشرہ میں ان کی پہچان کروا دے گا بالا خلوف <الصَّائم> روزے دار انسان کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت کی کستوری سے زیادہ محبوب وہ سانسیں لیں گے تو کستوری کی خوشبو دور دور تک پھیلے یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی نام اس طرح شہید کا مقام کہ اس کے سر پہ یہ عزت و بغار کا تاج سجا دیا جائے اور اعزاز کیا ہے وہ شفیظ سبرعین من اقارے میں ہی ستر اس کے دوست احباب یا اقارب اس کے خاندان کے برادری کے لوگ ستر اللہ تعالیٰ ان ستر افراد کے بارے میں اس کی سفارش قبول کرے گا اور جو ذب وجوہ و ضبعین بہتر قور اس کے نکاح میں دی جائیں یہ شہداء کے اعزاز ہے اسی حدیث سے یہ معنی محفوظ ہے شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں لیکن شاہد الجنت وہ شہادت کے منصب پر فائد ہو کر اپنی موت سے قبل جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے یہ میرا محل ہے یہ میرا ٹھکانہ ہے اس لیے اس کو شہید کا شہید کا معنی گواہی بھی ہے اس کا شہادت کا عمل جان قربان کر دینے کا عمل ایک گواہی کے طور پر لیا گیا کہ اس کا ایمان سچا ہے کہ اس نے اس دین کی خاطر اللہ کی توحید کی خاطر کریمت اللہ کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی یہ عمل گواہی ہے شہید گواہی دے رہے اپنے سچے ایمان کی اس کی صداقت ہے ایمان کی در جیسے ایک شخص کو نبیر اسلام نے ایک غزوہ کے بعد مال غنیمت کا حصہ دیا اس نے کہا کہ مت تو لحاظ ہے یا رسم اللہ یا رسوم اللہ میں نے اس دنیا کے مال کی خاطر کرنا نہیں پڑھا آپ کی غلامی اور آپ کی اتباڑ اس مال کی خاطر قبول نہیں کی وہ نہ متباہ تو هُنَا فِي ارما ہا ہن فیس مدد اللہ و اپنی گردن پہ ہاتھ رکھا میں نے گرما اس لیے پڑھا ہے آپ کے ساتھ جہاد کروں اور یہاں تیر پہ بس دو اور شہید ہو جائے صدق ایمان صدق ایمان تصدق سدخمانس اللہ یہ بات کافی نہیں ہے اگر واقعی تم سچے ہو اور یہ بات دل سے کہہ رہے ہو تو اللہ رب العزت تمہاری صداقت کو ثابت کر دے گے اور واقعی ایک پارکے میں یہ شخص شہید ہوا اور تیر مہین پہ بس تھا اس کی گردن کا کہاں صادقا فد اللہ سچا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی صداقت کی لاج رکھنی یہ اس سے بڑی صدقے ایمان کی گواہی کیا ہوگی کہ ایک بندہ توحید کی خاطر اپنی جان قربان کر دیکھیں شہید کی وجہ تسمی ہے شہید مشاہدہ گواہی تو کتنے اونچے رتبے کا مالک ہے اتنی بہترین اس اور ہمارے ہاں اس کا کیا استعمال ہے ہم کس کس پر اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ شہید فیض عید اللہ کے علاوہ بھی بہت سے شہید ہیں امام بخاری نے باب قائم کیے باپ باب الشہداء سب آئے کہ شہداء سات ہیں شہید سات قسم کے لوگ شہید ہیں اس بات کے ساتھ حدیث لائے ابو حرارا رضی اللہ عنہ کی کہ نبی السلام نے فرمایا اشوہدا خم صدم کہ شہداء پانچ ہیں یہ ایک تو عارض ہے جو بابر عنوان ہے اس میں سات شہداء کا ذکر اور جو حدیث ذکر اس میں پانچ شہداء کا ذکر پانچ شہدا کون ہے فرما کہ شہدا و پانچ میں شہید اللہ پانچ ایک وہ شخص جو پیٹ کی بیماری میں مر گیا دوسرا وہ شخص جو تعون کی وبا میں مارا گیا تعاون ایک دادی مرض ہے اس کی لپی میں آ گیا اور مارا گیا وہ بھی شہید اور تیسرا وہ شخص جو سمندر میں ڈوب گیا کسی نہر میں ڈوب گیا اور چوتھا وہ شخص جو ملبے تلے آ گیا پہاڑ کا تودہ گر گیا یا برف کا تودہ گر گیا نیچے دب گیا اور دب کے مارا گیا وہ بھی شہید اور پانچواں وہ شخص جو شہید فی فیس عبید شہید مار جو قتال مار کا کتاب میں شہید ہوا ان سب میں افضل شہید فی فیس عبید کیونکہ نبی اللہ علیہ السلام سے سوال ہوا تھا کہ ائی اللہ افضل یا رسول اللہ یا یارس اسل سب سے افضل انسان کون ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا من کو ہری بوقیرا جواب سب سے افضل انسان وہ ہے جس کا میدان مارکا میں پورا خون بہا دیا جائے اور اس کی سواری بھی ختم کر دی جائے اس کی سواری بھی کاٹ دی جائے اس میں اشارہ ہے کہ وہ شخص اپنا مال لے کر نکلا اپنی سواری کو مانگ تانگ کرنے لوگوں سے بھیگ مانگ کرنی اپنی سواری اپنا مال لے کر نکل اس پر بیٹھا اور میدان جہاد میں جان بھی قربان کر دی اور اپنا مال بھی قربان کر دے فرمان یہ سب سے افضل انسان تو اس کا ماننا جتنے بھی شہادہ ہیں ان سب میں افضل شہید مار اور شہید فی بھی دلہ یہ اشکال دور کرنا ضروری ہے جما بخاری نے باب قائم کیا سات شہادا کا حدیث پانچ و ادا دراصل ایک حدیث میں ساش و ادا کا ذکر ہے جس کے راوی جناب عنہ اختیق روایت سر نب داود میں ہے جامع تروزی میں ہے مفتا امام مالک میں ہے مسلط احمد میں ہے اس میں ساش و کا ذکر ہے مگر وہ حدیث اگرچہ صحیح ہے مگر امام بخاری کی شرط پر نہیں امام بخاری کی شرط پر نہیں امام بخاری نے کیا کیا اپنے باپ میں جو آپ کا عنوان ہے ترجمت الباب اس میں ساش و ہتا کا ذکر کر کے اس حدیث کی طرف اشارہ کر دیا تاکہ جو سمجھدار طلبہ ہیں ان کا ذہن اس حدیث تک پہنچ جائے اسے لائے کیوں نہیں؟ کیونکہ نہیںر بخاری پر نہیں لائے کون سی حدیث ہے جو جی امام بخاری کی شرط پر ہے کہ شوہدا پانچ اور یہ حدیث ابو حریرا رضی عنہ کی روایت سے اور تعارج نہیں ہے اصل مقصد پہ حمکر اسلام کا یہ ہے کہ میری امت میں شہید فی فیس اللہ کے علاوہ بھی شہید حافظ حجر نے فضل باری میں مختلف حدیثیں جمع کی اور اپنی تحقیق کے مطابق بیس قسم کے شہدا کا ذکر کیا بیس قسم پانچ آپ نے سن لیے اس کے علاوہ بہت جو آگ میں جل کے مر جائے اس کو حریف بولتے وہ بھی شہید ہے جو تردہ میں جبل پہاڑ سے گر گیا اور گر کے مارا کے بلندی سے گر گیا اور گر کے مر گیا فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے اس کے علاوہ من قطرہ دور اور اپنے مال کے دفاع میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے من قطرہ دور اور ارد اپنی عزت کی دفاع میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے اور بہت سے شہادا جیسے ایک حدیث میں نبیر السلام کا فرمان ہے کہ من تمنا شہادت شادت من, من بھی بلرہ ہوا ہو منا در شہادا بھائی ماتا اللہ جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا پیدا ہوگی اور سچے دل سے وہ تمنا سچے دل سے ہو دل میں کھوٹ دو سچے دل سے شہادت کی تمنا پیدا ہوگی تمنا ویسی نہ ہو ایک شخص نے کہا تھا مجھے کہ میں ہر جب بھی چلے کا وہ سوال کرتا رجسٹر کھول کر میں اپنا نام لکھا دیتا ہوں مگر گیا آج تک تمنا ہے وعدہ کر لو پورا چاہے نہ کرو باقاعدہ یہ جملے دہرائے جاتے ہیں نہیں اس قسم کی سیاسی شوبدابی نہ ہو سچے دل سے شہادت کی تمنا کر لے اللہ تعالیٰ اس کو مراتب میں شہادا پر فائز کر دے گا وہی ماتا فرا شہید خواہ اس کی موت بستر پہ آئی یہ بھی شہید جو جہاد کے لیے گھر سے نکلا سواری سے گر گیا اور فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے جس شخص کو سواری نے کچل دیا وہ بھی شہید ہے یہ مختلف شہادا ہے ان سب میں اصل شہید امیر کا ہے شہید فیصب عید اللہ بڑا اونچا اس کا درجہ ہے بڑا اونچا اس کا مقام ہے ابھی حدیث آپ نے سن لی کہ چھ قسم کے ایسے اعداد ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں یہ شہدہ کا مقام ان دلہ کتب حدیث میں شہدائے بدر کا ذکر کیا ان کا مقام اور کیا ان کا درجہ صرف ایک شہید کی مثال دیتا ہوں جس کا نام ہے بن بنان وہ اہل بدر میں تھا مگر مار کے میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا ایک اجنبی تیر آیا نام تیر اس کے بدن میں پیوست ہو گیا اور وہ شہید ہو گیا لوگوں نے باتیں کی کہ یہ شہید بدر نہیں شہید مار کا نہیں اس کی مار انجیدہ ہوئی نبی اسلام کے پاس آ گئی اور آ کر کہا کہ تعریف منزلہ تو ہارثہ یا رسول اللہ یار رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہارسا کا مجھ سے کیا تعلق تھا میرا اکلوتا بیٹا تھا اب میں دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں اکلوتا بیٹا میری وہ خدمت کرتا تھا نہ میرا شوہر ہے نہ کوئی اور بیٹا نہ بیٹی نہ بھائی نہ باپ کوئی نہیں تنہا رہ گئی اب بتائیے میرا بیٹا بدر میں گیا اپنی قربانی دے دی اللہ تلا نے قبول کیا یا نہیں کیا میرے بیٹے کو اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا لوگوں کی باتیں چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان لجنان کثیرہ کثیر وہ ان نب نہ آسان پھر داؤت جنتیں بہت ہیں اللہ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس دے دی یہ شہید بدر مگر مار کے میں شریک نہیں ہوا ایک اجربی تیر سے وفات پا گیا اس کو شہید قرار دیا گیا اور اس کا ٹھکانا اور مخان جنت الفردوس سب سے اونچی جنت اور سب سے آئلہ جنت بقیہ شوہدائے بدر جو مارکے میں شہید ہوئے کیا ان کا مقام اور درجہ ہو شوہدائے احد جنگ احد میں مسلمانوں کو آرزی شکست کا سامنا کرنا پڑا ستر شہادتیں ہوئی ابو سفیان دنگناتا پھر رہرے بازی کر رہے اور کہتا ہے کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا بدر کا بدرا لے لیا بدر میں ہمارے ستر مارے گئے تھے ہم نے اوہ میں تمہارے ستر مار دیے حساب برابر ہو گئے نبیر اسلام نے کہا عمر سے عمر اس کو جواب دو نئی سب اس سوا برابر نہیں ہوا قتلانہ فی الجنہ وقتلاکم قتلا النار ہمارے مختول ستر جنت میں گئے ہیں تمہارے مختول جہنم میں گئے برابری کہاں کا جی. شہید کا درجہ اور مقام چودہ عہد میں سے صرف ایک شخص کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے کس طرح اس کی آخد کو سنوارا اور کس طرح اس کی دنیا کو سنوارا اس شہید کا نام ہے عبداللہ اللہ بن جابر اور انصاری رضی اللہ عنہ جابر بن عبداللہ کے والد تھے عہد میں شہید ہو گئے رسول اللہ وسلم نے جابر کو بلایا اور ان کو خبر دی کہ ان مماحت تکنامہ ابا کا کفاڑ جانتے ہو کل کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد عبد اللہ کو اپنے روبرو بٹھا کر باتیں کی سامنے بٹھا کر بات اور بات کیا کی ہے ان سے پوچھا ہے کہ تم کو تمنا کرو کوئی سوال کرو کو مانگو کچھ اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تمنا کیا کروں ایک سے ایک نعمت میسر تو بس تمنا ایک یہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ اسی راستے شہید ہو کر تیرے پاس دوبارہ آخر سنور گئے دنیا بھی سنوار دی وہ کیسے ان پر بے تو قرضہ تھا کئی جو باغات کے مالک تھے ان سے کھجورے ادھار لے رکھی تھی تحس ہے اور جناب جابر ان کے بیٹے ان کے پاس ایک چھوٹا سا باغ تھا اور بڑے پریشان رہتے تھے کہ میرے والد کا قرضہ تھا باغ کی فصل تیار ہو گئی کجورے پک گئی نبیر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم والد شہید ہو گئے اور بڑا قرضہ چھوڑ کر گئے اب میرا باغ تیار ہے اور جو حق دار ہیں کو مظالمہ کریں اپنے قرضے کی واپسی کا نبیر اسلام نے فرمایا جابر نے کہا کہ وہ مال بہت کم ہے کھجورے بہت کم ہیں اور تقاضے زیادہ ہیں قرضہ زیادہ ہے رسول اللہ سے نے فرمایا کہ جابر اپنے باغ کی جا کر کٹائی کرو کٹائی کرو کھجورے توڑو اور ہر نوع اور ہر قسم کی کھجوروں کے الگ ڈھیر لگا دو الگ ڈھیر لگا دیل. خلط ملت نہ کرو اور ان کو ڈھک دا جابر نے کٹائی کر لی الگ ڈھیر لگا دیے ان کو ڈھانک دیا نبیر اسلام کو خبر دی کہ سارا کام ہو چکے اور جابر کہتے کہ پیغمبر احرم تشریف لے یہ امت کا قائد کس طرح اپنے اپنی رعیت کے ایک ایک فرد کا خیر خواہ ہے نبیر اسلام خود آ گئے اور جابر کہتے ہیں جب اللہ کے جسمبر آ کر بیٹھے تو میری یہ خواہش تھی کہ یا اللہ چاہے گھر ایک کھجور نہ چاہے ہم گزارا کر لیں مگر میرے والد کا قرضہ ادا ہو جائے یہ سارے ڈھیر چلے جائے ایک دانہ کھجور کا گھر نہ چائے بس میرا والد اپنے قرضے سے بے باک ہو جائے یہ ان کی خواہش بھی تھی دعا بھی تھی نبی رحسلام نے فرمایا کہ ایک شخص کو بلاؤ پہلے جس کا قرضہ آ گیا آپ کتنا قرض ہے مثلا سو من آپ نے ایک ڈھیر سے شروع کر دیا اور وہ پیمانہ آپ کے ہاتھ میں تھا اس سے ناپ ناپ کر اس کے برتن میں ڈالتے جا رہے اس کے کپٹے میں ڈالتے جا رہے وہ فارغ ہو گیا دوسرا آ گیا تمہارا کتنا قرض ہے پچاس میں اس کو بھی دیا تیسرا چوتھا پانچ میں چھٹا جتنے قرض ہاتھ سب کو ادا کر دیا اور ایک ڈھیر بھی ختم نہیں ہوا حالانکہ پہلے معاملہ کیا تھا قرضہ زیادہ ہے کھجور کم ہیں ایک ڈھیر بھی ختم نہیں اللہ نے برکت ڈال دی کس بندے کے مال میں اس بندے کے مال میں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے باپ اگر نیک ہو تو اس کی نیکی کا اثر اس کی اولاد تک پہنچتا اللہ نے پہنچا دیا ان کی سوچ یہ تھی کہ کھجور ہمیں نہ ملے اور اللہ نے سارا باغ ہی دے دیا قرضے بھی ادا ہو گئے آخرت وہاں سمر گئے کہ اللہ نے روب رو باتیں کی اور دنیا یہ سمر گئی یہ ہے شہید کہ شہید ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم شہید کہتے گرے میں تاوید ہے بازو میں امام زامن ہے شہید ہے اور یہ جو ہم نے نبیر کی حدیثیں پیش کی ہیں جلنے والا شہید ہے ڈوبنے والا شہید ہے بلندی سے گر کر مرنے والا شہید ہے یہ بھی تب شہید ہوں گے جب ان کا عقیدہ درست ہوگا عقیدہ توحید عقیدہ کی سلامتی مشروط ہے اور یہ بات یاد رکھو ہر عمل کی قبولیت صحت ایمان کے ساتھ میں یہ عمل میرا سور آیا تھا بندہ کرم تھا بہو بہت جو عمل کریں ہاں وہ مرد ہو یا عورت ہو اتنا کافی نہیں بلکہ وہ, وہ مومن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو وہ صاحب عقیدہ ہو صاحب ایمان ہو ایمان میں کوئی قتل نہ ہو عقیدے میں کوئی قتل نہ ہو تب اس کی شہادتیں قبول ہوگی اس کی قربانی قبول ہوگی ورنہ بھائی اگر مومن نہیں ہے عقیدے میں اضطراب ہے عقیدے میں قتل ہے تو میدان قتال میں اور مارکہ میں اپنی جان قربان کرنے والا بھی شہید نہیں ہے اس کا اللہ کے ہاں کوئی مکان نہیں چیز ہے کہ ہم ان کو شہید قرار دیں جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ امہات المؤمنین کے خلاف تبرے کرتا ہوں اس کو ہم شہید کریں اپنی پارٹی کا ہے تو ہندو بھی شہید کتنا غلط استعمال اتنا محترم یہ لفظ کتنا غلط استعمال یہ شہید کا درجہ اور مقام عند اللہ شہید کا عند اللہ مقام اور یہ درجہ فضائل بے شمار اس وقت ہمارے یہ موضوع نہیں ہے قرآن و حدیث میں ان فضائل کا ذکر بلا تخول میں یقل و فیس بھی لمبات جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کے پاس روزی دیے جا رہے ہیں رزت دیے جا رہے تمہیں کچھ شاور ان نواحجر ہوں بے انگال جنون فی رون اللہ, اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے باروں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے حالانکہ جنت کا کوئی عمز نہیں اللہ تعالیٰ یہاں ان کے اس عمل کا جنت کو ایمز بنا رکھے جنت کے بدل ان کا عمل کیا ہے ان کا کردار کیا ہے یو فی حفیظ اللہ وہ اللہ کے میں جہاد کرتے ہیں فیخت قتل بھی ہوتے ہیں قتل بھی کرتے ہیں میخل قتل بھی ہوتے رتبا شہادت بھی پاتے ہیں دشمن کو بھی مارتے ہیں اللہ کے میں جہاد کرتے ہیں یہ شہید کا مقام اور درجہ اسی لیے پیغمبر اسلام شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے امام بخاری نے باب قائم کے تمنا شہاد شہادت کی موت کی تمنا کر اور اس باب کے تحت اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان لائے ہیں لبی تو انختل حفیظ فما اوہیا فما اختل فما اوہیا فما اختل فما اوہیا فما اختل میری یہ خواہش کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کر دیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کر دیا جاؤ تمنا شہادت کی موت کی دعا سرو سالہ سے ثابت ہے امیر عمر دعا مانگا کرتے تھے اللہ انسالو کا شہادت فیس میری وہ فیس براد یا اللہ میری یہ دعا ہے اپنی راہ میں شہادت کی موت دے دینا اور اپنے حبیب کے شہر مدینے میں موب بھی مدینہ میں اللہ نے دونوں دعائیں قبول کری شہادت بھی دی اور مدینہ منورا میں دی صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی حرام بن ملحان حرام بن ملحان کے گھر میں سوئے ہوئے تھے عبادہ بن سامت کی بیوی ہے. کبھی کبھی ان کے پاس جاتے اور وہ آپ کی خدمت کرتی آپ کے لیے کھانا تیار کرتی اور آپ کو پیش کرتی ایک دن دن کا وقت تھا آپ وہاں گئے اور آپ کو نیند آ سو گئے اور تھوڑی دیر بعد اٹھے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ام حرام نے پوچھا یا رسول اصل آپ کیوں ہنس رہے ہیں یہ مسکراہٹ کیسی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ میرے خان میں دیکھا ہے اپنی امت کے کچھ افراد کو یار کبو نا سبجاد وہ اس سمندر میں سفر کریں گے سمندر میں سوار ہوں گے یعنی پیغمبر اسلام کے دور تک جہاد خشکی کے سفر میں ہوا ایک وقت آئے گا میری امت کے افراد میری امت کے نوجوان میری امت کے افراد سمندر میں بھی داخل ہوں گے اور سمندر میں داخل ہو کر اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے اس میں شہید ہونے والے کے لیے یہ بشارت یہ بشارت جنت کی بشارت گناہوں کی بہت ام حرام نے کہا ادر اللہ کہ یا رسول ہم دعا کر دیں اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے یہ شہادت کی موت کی دعا شہادت کی موت کی تمنا اللہ. اللہ کے تغمبر نے دعا کی اور ام حرام اپنے شوہر عبادہ بن سامد کے ساتھ سمندر میں گئے اور پھر ایک مقام پر شہید ہو گئے شہادت مل گئے شہادت کی موت کی تمنا شہادت کی موت کی دعا نبی رجلام کے صحابی سعد ابھی وقاص رضی لینڈ ہو اور عبداللہ انصاری دونوں بڑے گہرے دوست مار کے بدر سے قبل ایک دن پہلے دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے اب ان کی سوچ کا پر ایک ہی ہے اللہ کی رضا جنت کی بات ہے دونوں دوستوں نے کہا چلو کل ہم نے جنت میں شرکت کرنی ہے آج کوئی دعا کرے پہلے سات نے دعا کی کہ یا اللہ کل مقابلہ میرا کسی بڑی بھاری دشمن سے ہو اور ہم میں باقاعدہ وار کا تبادلہ ہو اور بالآخر میں اس پر غالب باجاؤں اس کو قتل کر دوں اور اس کے شر سے اسلام کو اور مسلمانوں کو تحفظ دے دوں عبداللہ نے آمین کہا عبداللہ نے دعا کی کہ یا اللہ میرا مقابلہ بھی کسی بڑے جری اور بہادر دشمن سے ہو واروں کا تبادلہ ہو بلاخر وہ مجھے قتل کر دے وہ مجھے قتل کر دے. کیسی عظیم دعا ہے اور قتل ہی نہ کرے بلکہ قتل کرنے کے بعد میری لاش کا مسلح کر دے ناک کاٹ دے آنکھیں نکال دے میرے کان کاٹ دے سعد نے آمین کا اگلے دن میر کا ہوا اور سعد کا مقابلہ دشمن سے ہوا بلاخر سعد غالب با گئے اس کا پھر وہ قتل کر دیا مانا ان کی دعا قبول ہوگی ساتھ سوچتے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی اپنے دوست کو دیکھو اس کو تلاش کر رہے ہیں تھوڑا آگے گئے آگے عبداللہ بن کی لاش پڑی ہوتی آزاد کٹے ہوئے آنکھیں نکلی ہوئی ناک کان کٹے ہوئے, ساتھ ہی ہوئے اللہ عبد عبداللہ بن جائش کی دعا کا تکملہ یہ ہے کہ میرے آزاد کاٹ دیں اور کل قیامت کے روز ان کٹے آزاد کے ساتھ تیرے سامنے پیش ہو اور تو مجھ سے پوچھے یہ تیری آنکھیں کہاں گئیں تیرا ناک کہاں گیا تیرے کان کہاں گئے اور میں پھر وہاں جواب دوں کہ تیری راہ میں شہادت کی موت پائی تھی اور تیری راہ میں انہیں قربان کیا تھا یہ صحابہ ہے کرام جذبہ شہادت شوق شہادت شہادت کی دعا اور شہادت کی تمنا مانا یہ بڑی اہم نے کی بڑی اہم نے کی امام بخاری نے صحیح بخاری نے ایک باب قائم کیا خان فلان شہید ہوں کیا باب ہے یہ نہ کہا جا جائے کہ فلان شخص شہید ہے خواب و شہید ہے مائر کا کیوں نہ ہو یہ نہ کہا جائے کہ فلان شخص شہید ہے بس میں ایک شخص جل کے مر کے آپ کہیں یہ شہید ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ اللہ حریق و شہید جل کے مرنے والے مر شہید نہیں ایک شخص میدان مارکہ میں قتل ہوا مسلمانوں کی صف میں ہے اور قتل ہوا اپنا خون بہا دیا جان قربان کر دی یہ نہ کہو کہ یہ شہید حالانکہ سب سے افضل شہید میدان مارکہ کا شہید اس کو بھی شہید نہ کہو امام بخاری کا استقبال کیا ہے انہوں نے نمبر ایک ابو حریرا کا قول پیش کیا وہ فرماتے ہیں اللہ اعلم بے من یوزاہد الفی سبید اللہ اعلم آلم بے من یقلم اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کون کر رہا اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ میں صحیح معنی میں زخمی ہونے والا کون ہے جو زخم میدان جہاد میں رکھتے ہیں اللہ جانتا ہے یہ زخم اللہ کی راہ میں کس نے کھائے ہیں اللہ کی راہ میں کس نے برداشت کیا ہر ایک کی سوچ اللہ کی رضا نہیں ہوتی ہر ایک کی سوچ الائے کرمت اللہ نہیں ہوتی اس بات میں اصل جو استرال ہے ابو مساشر کی حدیث ہے. ایک سائل پہ احمد السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کر رجلون یو خاط رجلات لو ذکر براجونی رسول مکان صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگ جہاد کرتے ہیں ایک شخص کی نیت مال غنیمت ہے مال صرف مال یہ حدفے ہے مال غنیمت دوسرے شخص کی نیت چرچا ذکر کہ میری دھوم مت سے دنیا میں شہرت ہو میری اور تیسرے شخص کی نیت ریا کاری دکھاوا فائی ال کا فیس بید اللہ ان میں فی سبید اللہ کون ہے رسول رسود العصم نے کیا فرمایا آپ نے اس کے ان تینوں معاملہ پر توجہ نہیں دی تینوں باتوں پر توجہ نہیں دی بلکہ ایک جامع قاعدہ آپ نے بیان کر دیا اس حدیث کو علماء نے جوان القلن نے شمار کیا اور یہ حدیث ایک تاثیل ہے ایک اصل اور قاعدہ اور قانون ہمیں دے رہی اور پیغمبر اسلام کے باعث فرامین واقع تحصیل کا درجہ رکھتے ایک قاعدہ آپ نے بیان کر دیا فرمایا کہ منقطع کل مطلب وہ فیس بھی دیں بس جوش کتال کر رہا ہے جہاد کر رہا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کی توحید خانے بان بس وہ فی بھی دینا باقی کوئی نہیں باقی کوئی نہیں اس کا گھر سے نکلنا اللہ کی توحید کے لیے ہے اور اللہ کے موحد بندوں کے ساتھ ہے اللہ کی توحید کے لیے جہاد کرنا ہے اس کے خرائم ہے کہ توحید سے آپ کو محبت ہو موحدین سے آپ کو محبت ہو آپ کی محبت کی احساس عقیدہ توحید ہو الفلا کی آپ کو شناخت اور پہچان ہو محبت کے قابل کون ہے عداوت کے قابل کون ہے نہ کہ ما سیاسی علائق ہوں توحید کی محبت ان سارے قرائم سے بیٹھا نہیں جائے تو جو شخص اس لیے یہ جہاد کر رہے ہیں کہ اللہ کی توحید غالباج ہے وہ فی بھی دلہ ہے اس کے علاوہ کو کوئی فی بھی دلّہ نہیں اب علا کرمت اللہ کی نیت اور سوچ ہے یہ ظاہری معاملہ ہے یا باطنی معاملہ یہ دل کا معاملہ ہے ایک شخص جو مرضی کہتا ہے لیکن ظاہری باتوں کا اعتبار نہیں ہے اعتبار اندر کے اخلاص کا ہے تو ایک مجاہد کے لیے اندر کا اخلاص دو چیزوں کے ساتھ ایک اندر سے پوری توحید کی محبت کے ساتھ اور توحید کے غلبے کے لیے جہاد کرے اور دوسرا اندر سے اپنے اس عمل میں وہ اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو اور یہ دونوں معاملے وہ ہیں جن کا علم نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے یہ معاملہ اللہ کو ہے نبی اسلام کی دو حدیثیں ایک ہم نے شروع میں پڑھی رسول اللہ سم کا فرمان کہ ولہ دی نفس و محمد امبی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کا ہاتھ ہے محمد کی جان ہے لا فی اللہ کی راہ میں کوئی سے زخمی ہو اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ میں زخمی کون ہو آپ کو اس کا علم نہیں ہے آپ کو اس کا علم نہیں ہے آپ تو اس زخمی آپ کے ہاتھ میں آ گیا اس کو لے لے کر پھر رہے اس کو لے لے کر پھر رہے اس کے اس زخم کو بھیگ مانگنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں کئی ہم نے ایسے لوگ دیکھے بیساکیاں پکڑی ہوئی ہیں اور ساتھ جھمگٹ اور گشت ہو رہے اللہ بہتر جانتے کہ اس کی راہ میں کون زخمی ہوا ہے یہ نیکی تو اللہ کی راہ کے لیے خالص ہوتی صحابہ کے تو دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ کسی ایسے کونے میں شہادت کی موت دے دینا جہاں دیکھنے والے کوئی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے شیطان نیت پر وار کر جائے اور یہ عمل اخلاص کی بجائے ریاکاری پر قائم ہو جائے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ڈنڈولا پیٹا جا رہا بے ساتھیوں کے سہارے زخمیوں کو لوگ لے رہ کر پھیلتے کن مفادات کے طاقت فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کی راہ میں زخمی ہونے والا کون ہر زخمی اللہ کی راہ میں نہیں ہے فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے دن آئے گا اللہ جائے یام الخیا بل اللہ قیامت کے دن کا گا اس کے زخموں سے خون جاری ہوگا زخموں سے خون جاری حمایت رنگ خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی کس کی ہو. اللہ بہتر یہ معاملہ قلبی ہے علائق رحمت اللہ کی سوچ کس کی ہے تو کی محبت کس دل میں ہے اور کس دل میں نہیں اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے یہ سارے معاملے بات نہیں ہے اور تم کو اس کا علم نہیں اس کا علم اللہ کو ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ زخمی ہونے والا کیسا ہے اللہ کی راہ میں ہے یا نہیں دوسری وہ بھی ابو حیرا کی روایت رسول اللہ, صلی اللہ کہ, مثل مجاہد فی اللہ فی اللہ کہ مثل القائم کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی راہ جہاد کرتا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کون کر لے تمہیں اس کا علم نہیں اللہ بہتر جانتا ہے اس کی راہ میں جہاد کون کر رہا ہے؟ تم نہیں جانتے ایسے انسان کی مثال کیا ہے کماسال سائن الخائم اس کی مثال اس شخص کی ہے جو مستقل روزے رکھے اور ہر رات مستقل قیام کرے اس کی مثال قائم اور صائم کی ہے مستقل قیام کرنے والا اور مختلف رو مستقل روزے رکھنے والا یہاں بھی یہ جملہ قابل غور ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کی راہ میں جہاد کون کرے اور پیغمب علیہ السلام کی ایک اور حدیث رب قطع اللہ بنی یاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے جو دو صفوں کے بیچ میں گر جاتے ہیں قتل ہو کر گر جاتے ہیں یہ دو صفحے کون سی ایک مسلمانوں کی دوسری کفار کی دو صفوں کا ذکر کیوں کیا اس میں بہت سے فائدے ہیں نمبر ایک یہ شخص صف اول کا مجاہد تھا آخری صف میں نہیں کھڑا تھا سفی اول کا مجاہد رامل دستے اور پھر وہیں گرا بھاگا نہیں دشمن کو پشت نہیں دکھائی وہیں لڑتا رہا جمع وردی سے اور لڑ کر وہیں قتل ہو کر گرا دیکھ ہی بہت بڑی مگر پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا اللہ اعلم بنیت نہیں اس کی نیت کا حال اللہ ہے اس کا اپنے گھر سے آنا اس مارکے میں شریک ہونا سفی اول میں داخل ہونا اور پھر جوان مرد سے لڑنا پورا خون بہا دینا حتیہ کہ جان قربان کر دینا یہ سب کیوں ہے کس نیت کی بنیاد پر ہے یہ اللہ ہے اتنا عمل کافی نہیں اصل معاملہ اندر کی نیت کا اور دل کی نیت کا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور عمل کی قبولیت عمل کے ظاہر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ظاہر کے ساتھ ساتھ عمل کے باطن کے ساتھ ہے عمل کرنے والے کی نیت کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے اور جہاد میں دو چیزیں کار فرما ہے ایک اللہ کی رداج ہوئی اللہ کے لیے خلاص اور دوسرا صرف اس لیے جہاد کرے کہ اللہ کا دین اس کی توحید اور اس کا کلمہ غالب آ جائے اور اس کو برندی حاضم اور یہ دونوں سوچیں مخفی انسان کے دل کی اس کا انسانوں کو ادراک نہیں ابھی عمر ایک بار خطبے میں فرماتے ہیں کہ تمہارے کوئی ساتھی اگر شہید ہوتے ہیں تم ان کو شہید کہتے ہو ایسا مت کرو متعین کر کے شہید نہ کرو بلکہ فرمایا کہ تم یہ کہا کرو مما او قتل فی بھی اللہ و شہید جو شب اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے قتل ہوتا ہے وہ شہید ہے حکم عام اگر واقعہ اللہ کی راہ میں تو حکم عام اس پر بھی چشمہ ہو جائے گا اور اللہ کی راہ میں اگر نہیں ہے تو کم از کم تم ایک ایسا حکم نہ لگاؤ بچ جاؤ جو حکم امر واقع کے خلاف امر واقع یہ ہے کہ یہ شریک ضرور تھا مگر اس کی شہادت اللہ کے ہاتھ آپ نے قبول اتنا اہم یہ سوال ہے کہ ان میں حرسہ صحابیہ ایک صحابی کی شہادت پر اللہ کے پیغمبر سے پوچھ رہی ہیں کہ اللہ نے میرے بیٹے کو قبول کیا یا نہیں کیا یہ کتنا اہم معاملہ امیر عمر نے فرمایا اس طرح تعین کر کے شہید نہ کہو کسی کو بلکہ حکم عام لگاؤ کہ یہ اللہ کی راہ میں گیا تھا اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا شہید ہے اگر واقعی اللہ کی راہ میں ہے تو بات وہی ایک ہی بات ہے اور اگر اللہ کی راہ میں نہیں ہے تو کم از کم تم تو بری ہو تم تو بری ہو اور یہ بات یاد رکھو ایسے مسائل جن کا حکم ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ ہو وہ حکم اللہ کے سپرد ہوتے ہیں وہ ہماری طرف موقول یا منسوب نہیں ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم باطن نہیں جانتے ظاہر و باطن اللہ جانتے اس کے کئی نظائر بھی ہو سکتے ہیں کئی مثالیں مثلا ایک مثال عقیدے کی تمام کتابوں میں علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے استثناء فی ایمان استثناء فی فل ایمان یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو مومن کہے یا کسی اور کو مومن کہے کہ تو مومن ہے یا فلاں شخص مومن ہے زید مومن ہے عمر یا بکر مومن ایسا کہہ سکتے یا اس میں استثناء کرنا چاہیے استثناء کا معنی ان شاء اللہ کہنا انشاء اللہ کہنا اور صرف صالحین کا منج یہی ہے کہ ایمان میں استثنا کوئی شخص کسی, کسی کو مومن نہ کہے. کیونکہ ایمان دو چیزوں سے مرکب ہے کچھ امور ظاہری ہیں اور کچھ بات نہیں تمہیں ظاہری امور کا علم ہے باطنی امور کا علم نہیں ایمان کی تاریخ کیا ہے المان ہو باللسان و تصدیق ام بل عمل ام ایمان تین چیزوں کا نام زبان سے اقرار کا ایمانیات کا اقرار چھ چیزیں ہیں المان انتوم نب اللہ بلائی کا دتبی رسولی بل یوم الآخر خیر تو زبان سے اقرار دل کی تصدیق اور ان عمل ان عمل ان تین چیزوں کا مجموعہ ایمان زبان سے میں اخرار کرتا ہوں لا پڑھتا ہوں یہ آپ نے سن لی جوارے اپنے آزاد سے عمل کرتا ہوں نماز ہے روزہ ہے حج کرتا ہوں عمرہ کرتا ہوں جہاد کرتا ہوں عمل آپ نے دیکھ لی یہ دو چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی لیکن تیسری چیز آپ کو دکھائی نہیں دے رہی اور وہ دل کی تصدیق یہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی اس لیے ایک شخص کے مکمل ایمان کی گواہی نہیں دی جا سکتی کیونکہ آپ اس کے باطن کو نہیں جانتے محدثین نے استثناء استثنافیل ایمان کا قول ذکر کیا ایمام بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ انت مومن اس کا کیا حکم کسی شخص سے کہنا کہ تو مومن ہے کیا حکم ہے اس کا فرمایا کہ ہاتھ ہی بدعت یہ بدعت ہے یہ حکم بدعت ہے فائل نے پھر پوچھا پھر کیا کہا جائے پھر کیا کہا جائے فرمایا کہ یوں کہو انت مؤمن ان شاء اللہ یہ استثمہ ہے کہ تو مؤمن ہے انشاءاللہ شاء آپ نے حکم لگایا مگر حقیقت ہے حکم کو اللہ کی در منسوخ کیا جن امور کو آپ جانتے ہیں ان پر آپ حکم لگا سکتے ہیں لیکن جن امور کو نہیں جانتے اسلام ہے مسلمان فلاں مسلمان ہے میں مسلمان ہوں تو مسلمان ٹھیک کیونکہ اسلام امور ظاہرہ کا کرتا زبان کا اخرار گواہی اور پھر نماز روزہ حج زکت عمور ظاہرہ ہیں مسلمان کہہ سکتے ہیں لیکن مومن ایمان اس میں امر باطن دل کی تصدیق اس اللہ کی سب کوئی نہیں جانتا بصری رحمہ اللہ ان کا قول خدیت بدادری نے نقل کیا کہ لئی سلی ایمان بتحل ولا بتمائی ولا کی رفل کو لو مصد خد ال امان ظاہری زینت کا نام نہیں ہے یہ ظاہری مولما سازی کا نام ایمان نہیں ہے اور نہ تمہاری ذاتی تمناؤں کا نام ایمان ہے بلکہ ایمان ایک حقیقت ہے جو دل پہ بیٹھتی دل میں اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے مسدخ مسدخت احمد اور بندوں کے احمد اس دل میں بیٹھی حقیقت کی تصدیق کرتے تو سل ایمان دل کی تصدیق کرنا اس لیے انت مومن نہ کہو اپنے آپ کو بھی مومن نہ کہو حالانکہ بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے لیکن لا تو زکو سکو خود اپنے آپ کو اپنا تزکیا مت دو کہتے نا اپنے منہ میں آنے ٹھو تم خود اپنی تعریف کیوں کرتے ہو اس میں توازہ ہونا چاہیے اللہ سے رجا ہونی چاہیے استثناء کے ساتھ انشاءاللہ کے ساتھ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے یہ،, یہ نظائر موجود ہے یعنی وہ حکم جس میں ظاہر اور باطن دونوں چیزیں درکار ہوں تو چونکہ ہم ظاہر کو جانتے ہیں باطن کو نہیں جانتے وہ حکم اللہ کے سپرد ہوگا ہم نہیں لگا سکتے اس کی دوسری مثال مسئلہ تکفیر کسی کو کافر کہنا اب ایمان تین چیزوں کا نام جب یہ تین چیزیں ٹوٹیں گی تو ایمان ختم ہوگا ان میں سے ایک چیز دل کی تصدیق ہے دل کی تصدیق ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی یہ وہ اگر باطن ہے جو ہم نہیں جانتے شیخ الاسلام نے تیم اللہ ان کی کتاب اردو دل پکڑی اس میں ایک جانے سے مناقشہ کر رہے ہیں جو اللہ کی صفت الوب کا منکر تھا صفت الوب اور استفاق عرش کے منکر تھا نہ وہ اللہ کے الوب کو مانتا تھا اور نہ اللہ کے عرش پر استفاع کو مانتا تھا ریف الاسلام نے فرمایا تمہارا جو عقیدہ ہے اگر یہ میرا ہوتا تو میں کافر تھا مگر میں تجھے کافر نہیں کہوں گا غور کروں کیوں؟ کیونکہ تمہارا ظاہری قول میں نے سن لیا مگر تمہارے دل میں کیا یہ میں نہیں جانتا دل کے کی اندر کیا یہ میں نہیں جانتا ہاں اگر یہ عقیدہ میرا ہوتا ہے میں اپنے دل کو جانتا ہوں میں کام کا تمہارے دل کے عالم کو میں نہیں جانتا تم یہ کس احساس پر کہہ رہے ہیں یہ سب نظائر ہیں کہ وہ معاملات وہ حکام جن کا تعلق جن کی تکمیل ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ ہو وہ حکم انسان کے سپرد نہیں ہے وہ اللہ کے سپرد شہادت کا معاملہ بھی ہے شہادت میں دو چیزیں سر رہی اللہ کے بغمبر نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا میں مقاتون کل مطلب جو شخص صرف اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اللہ کا دین اس کی توعید غالب ہے اس کو کلندی حاصل ہو وہ فیس بھی دلے باقی کوئی نہیں اور یہ معاملہ انسان کے دل میں اور پھر یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص ہونا چاہیے ریا کاری نہ ہو شہرت پسندی نہ ہو ہماری دھوم مجھے ایسا نہ ہو حالانکہ یہ معاملے صحابہ کے دور کے ہو رہے ہیں آپ کہیں گے ہم تاریخ کی کتب میں صحابہ کا ذکر پڑتے فلاں صحابی عہد میں شہید ہوا فلاں صحابی بدر میں شہید ہوا تو یہ تعین کے ساتھ کسی کو شہید کہا جائے بھائی صحابی اور غیر صحابیوں کو فرق ہے یا نہیں صحابہ کے بارے میں کیا گمان ہے ہمارا صحابہ کی صفوں مرافقین داخل تھے مگر مرافقین جن عمل سالے میں اشتراک رکھتے تھے وہ نماز وغیرہ ہے مرافقین جہاد نہیں کرتے تھے وہ ڈر کے بھاگ جاتے تھے جنگ بدر سے بھاگے جنگ عہد سے بھاگے اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کے ذریعے تمہیز کی ہے اور شہادتوں کے ذریعے یہ فرد جو ہے وہ ظاہر کیا یہ معاملہ ہے ایسے مسائل جس میں ظاہر و باطن دونوں مل کر حکم پورا بنتے ہیں وہ حکم ہمارے سمرد نہیں وہ اللہ کی سرد اس ہم استثناء کر سکتے فلان شہید الشاء اللہ فلان شخص مارکے میں کیا اور وہاں جان قربان کی وہ شہید ہے انشاءاللہ اس میں احتیاط بھی ہے اور جب حکم میں احتیاط ہوگی تو یقیناً یہ شریعت کے مقاصد کی تکمیل ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے میں عالم الغیب نہیں ہوں یہ معاملہ اللہ کے ہے اس میں اجر بھی ہے اور اللہ کے لا بھی ہے بخاری میں ایک حدیث ہے جناب صاحب بن ساید رزیرانوں کی روایت ایک جنگ کا ذکر ہو رہا اس میں ایک شخص تھا جو بڑی شجاعت کے ساتھ جہاد کر رہا رہے حتیٰ کہ اس کے جہاد کو دیکھ کر صحابہ نے کہا کہ ما اجزا احد ما اجزا فلاں آج جو جہاد اس فلاں نے کیا ہے جو لڑائی اس فلاں نے کی ہے ایسی کوئی نہیں کر سکے ایسی کوئی نہیں کر سکے لیکن یہ ظاہر ہے اور اس کا معاملہ کیا تھا لا يدعو ولا دان وطن وہ شخص اس طرح لڑ تھا وہ دشمن اکیلا کھڑا ہوتا اسے قتل کرتا اور اگر اس کے سامنے دشمن کی جماعت ہوتی دو چار چھ اسے اکٹھے ملتے ان میں گھس جاتا ان کو قتل کر کے باہر نکلتا اتنی شجاعت تھی اتنی بہادری تھی اور صحابہ اس کو دیکھ کر رشک کر یہ ہے ظاہر دور نبوی میں اور یہ صحابہ کی رائے ہے رسود العظم نے صحابہ کے اس منظر کو دیکھا ان کی اس کیفیت کو دیکھا فرمایا کہ امار انہو النار یہ تو جہنم میں جائے گا بتاؤ اس حکم کی کیا حقیقت ہے کیا ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ صحابہ کے دور کی بات یہ جہنم میں جائے گا اب صحابہ پریشان ہوں گے اگر یہ جہنمی ہے تو ہم کہا جائیں گے ایسی جمع مردی ایسی جان ہم نے کبھی نہیں دیکھی ایک شخص نے کہا کہ میں اس کی خبر لے کر آتا میں اس کے ساتھ ساتھ ہوں. پیچھے پیچھے ہو لیا جہاں وہ چلتا وہاں چل پڑتا جہاں ٹھہرتا وہاں ٹھہر جاتا حتیٰ کہ یہ اسی طرح اسی انداز سے لڑتا رہا لڑتا رہا حتہ کہ زخموں سے چور ہو گیا زخموں سے چور ہو گیا اور پھر اس نے تکلیف جب دیکھا برداشت سے بڑھ گئی ہے تو اپنی تلوار کی نوک اپنی گردن میں پیوست کر کے اپنی جان برباد کر خودکشی کرے خودکشی کر لی اب وہ شد دوڑتا دوڑتا اللہ کے پہلے کے پاس اور آگ کہا کہ آشد و رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول اور میں کس بنا پر کیا ہوا عرض کیا کہ آپ نے جس شخص کے بارے میں کہا تھا یہ کہ جہنم میں جائے گا ہم پریشان ہو گئے ایسا بہادر اگر جہن میں ہے تو ہمارا ٹھکانا کیا ہوگا میں نے اس کا تعاقب کیا اور اس کی پوری خبر دیکھی پورا اس کا واقعہ دیکھا اور اس کا آخری معاملہ یہ ہوا کہ اس نے خودکشی کر کے اپنی جان قربان رسول اللہ سب نے فرمایا تھا کہ جیماس وہ ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے اور لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ جنتی لوگ رشک کرتے اس کے عمل کو دیکھ کر کتنے خوبصورت عمل ہیں کتنی بہادری شجاعت فرمایا کہ حقیقت کیا ہوتی ہے حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جہنمی ہوتا ہے وہ جہنمی اللہ اکبر تو پھر یہ فیصلہ کہ ہمارے برد ہے امام بخاری نے اسی حدیث سے اسد کی اور بجائے اس لال یہ ہے کہ صحابہ کیا اس کی لڑائی کو دیکھ کے رشک کر رہے تھے اس کی تعریفیں کر رہے اور کہہ رہے کہ جیسا جہاد اس نے کیا ہے ایسا کوئی نہیں کر سکا اگر اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان نہ ہوتا تو صحابہ اسے شہید قرار دیتے اسے جنتی قرار دیتے اللہ کے بیگمبر کا فرمان سامنے آ گیا حقیقت وادے ہو گئی ہمارے لیے نصیحت آ گئی ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے جنتی ہونے کا فیصلہ جنتی ہونے کا فیصلہ یہ کیسے ہو سکتے جنت میں جانا ظاہری اور باطنی دونوں امال پر ہم ظاہری امال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر باطن ہماری نگاہ میں نہیں ہوتا وہ اللہ کے سپرد ہے اللہ ہی جانتے اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت شہادت اور شہید کی اصطلاح دین اسلام میں بہت اونچی اصطلاح ہے تیسرا درجہ شہید کا ہے انبیاء ہے صدیقین ہے اور پھر شوہدا ہیں۔ اور ہم نے جس طرح سے اس اصطلاح کے ساتھ سلوک کیا ہر شخص کو شہید قرار دے رہا ہر شخص کو شہید قرار دے, رہا شہید دے رہا یہ اصطلاح اس کی انتہائی ناقدری ہے انتہائی ناقدری ہے جہاد خالص ہو اور ایک بندہ اللہ کی توحید کا سچا خادم ہو اور پھر وہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے گھسنے سنگ ہونا چاہیے مگر قطعی فیصلہ نہیں حسنے وہ بھی ان سب چیزوں کے ساتھ جہاد خالص ہو آج کل کا ملاوٹی نہ ہو آج کل کا ملاوٹی جہاز کیا ہے جہاد یہ ہے کلاشن کو مجاہد کے کندھے پر ہے مگر ٹریگر مجاہد کے ہاتھ میں نہیں وہ کسی اور کے ہاتھ میں یہ خالص جہاد ہے یہ توحید کے مقاصد کو پورا نہیں کرتا خالص جہاد وہ ہے کندھا بھی مجاہد کا ہو اور انگلی بھی مجاہد کی ڈرائیونگ احساس نہیں ہو رہا جہاد خالص ہو شرکت اللہ کے دین کے لیے ہو اس کی توحید کا فہم ہو اور واحد بندوں کے ساتھ ہو عقیدہ البلاب البرا کے ساتھ محدین سے آپ کو عدابت ہو مشرقین سے آپ کو محبت ہو اور آپ تعبے کریں توحید کی خاطر جہاد جو ہے خیالستوں محالستوں جو ایسا نہیں توحید کی معرفت اور توحید کی محبت کی یہ قرائن ہے ان سارے محتخات کی معرفت ضروری توحید ربوبیت توحید علوم اور توحید کی خاطر میل جول توحید کی خاطر محبت اور ترک محبت توحید کی خاطر سب کچھ ہو دنیا کے تمنا سے پاک ہو دنیا کے لالچ سے پاک ہو اللہ کی ندا کے لیے ہو اچھا گمان ہونا اتنی زن ہونا چاہیے مگر جزمن اور قطع فیصلہ یہ اللہ کسمور اللہ کس برگ جنت میں کون جائے گا جہنم میں کون جائے گا؟ اللہ بہتر جائے گا. لبیر اسلام کے دور میں ایک چھوٹا بچہ فوت ہوگا محسوس بچہ رسول اللہ سن کے سامنے عموم بیٹھی عائشہ دی. اس نے کہا کہ اسور میں رسافی رہی جنت جنت کی چڑیا تھی جنت کی چڑیا بچا رہے چلی گئی کچھ اور کہنا ہے تو کہہ لو رسول حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں میں نہیں جانتا کل میرے ساتھ کیا ہونے والے تم یہ فیصلہ کہاں سے لے کر آ گئے جنت کی چڑیا حالانکہ ماسو بچ کسی کو شہید کہنے کا میرا کیا ہے ماننا یہ کہ وہ ان چھ اعزازوں کا مستحق ہے گناہوں کی بخشش قبر کے عذاب سے حفاظت یہ سب کچھ اس کو حاصل ہوگا یہ فیصلہ کہ ہم کر سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور اس اصطلاح کا احترام ملحود خاطر رکھو ہر جان قربان کرنے والا شہید نہیں ہوتا اس لفظ کے تقدس کو اور اس کے احترام کو ملحود خاطر رکھو اور پھر اس حکم میں احتیاط بہت ضروری یہ زیادتی اور یہ تعدادی نقصان دے ہمارے لیے بان تو خول ان اللہ ہمارا تو فل یہ اللہ پر قول بلا علم ایک شخص اللہ کے نزدیک شہید نہیں ہے آپ اس کو شہید کہتے ہیں اللہ پر یہ قول بلا علم اللہ کا فیصلہ کچھ ہے آپ کا فیصلہ کچھ ہے کہاں اللہ کی محبت حاصل ہوگی اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت اللہ, اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان عطا فرما دی ہمیں شوق شہادت عطا فرما دی اور ہماری زندگی میں واقع تھا وہ وقت آئے کہ وہ جہاد شروع ہو جو شرعی مطلوب کے تعداد ہے آج ایسا جہاد کہیں نہیں ہو رہا ہے صرف ایک دفاعی جنگ جاری ہر جگہ دشمن کا استعمار عراق میں امریکہ کا استعمار ہے افغانستان میں امریکہ کا استعمار ہے کشمیر میں ہندوؤں کا استعمار ہے اپنا دفاع کر اپنی عزتوں کا دفاع اپنے گھروں کا دفاع اپنے مال کا دفاع یہ ہو رہا حقیقی جہاد تو وہ ہجومی اٹیکنگ جہاد ہے جو اللہ کی توحید کے غلبے کے لیے جس کی اساس کیا ہے جس کی اساس یہ ہے کہ مدینہ منبرا کی طرح اپنی سٹیٹ کو آپ خالص توحید کی بناؤ سنت کے مطابق بناؤ جو پورا اسلامی رنگ آپ کے ملک پر چھا جائے اور غالب آ جائے اب آپ کی خواہش ہو اپنے پڑوس میں نکلو وہاں بھی اللہ کی توحید معافی ہو یہاں توحید قائم نہیں ہے اور آپ کو پڑوس کی فکر ایسا کر جہاں بھی ہو رہا ہے ایک دفاعی معاملہ ہو رہا ہے اپنا اپنا دفاع کیجیے من خدر دونوں مالک ہو اپنے مال کے دفاع میں اگر کوئی قتل ہوتا ہے وہ شہید ہے. اپنے عزت کے دفاع میں اپنے اہل کے دفاع میں اگر کوئی قتل ہوتا ہے وہ شہید ہے. اس یہ دفاع شرع مطلوب ضرور ہے مگر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حقیقی جہاد ہماری زندگی میں ہم کو عطا فرما دی جس کے وعدے ہیں جس کا قرآن ذکر ہے اور جو خال اللہ کے کلمے اور اس کی توحید کی بلندی اور اعلیٰ کے لیے ہے اللہ پاک کو ہمیں شہادت کی تمنا اور شہادت کی جو دعائیں ہیں وہ کرنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو اس تمنا سے بھر دے اور اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق دے جس میں اللہ رب العزت کی رضا ہے اور اس کی محبت ہے اخلاق اللہ